پروانگی اجازت عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بناک پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنی پر ضرور قادر ہے